رمضان میں گناہ کیسے چھوٹتے ہیں اس کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کے روزے اس لیے عطا فرمائے کہ تمہارے گناہ چھوٹ جائیں اس لیے روزے عطا فرمائے اشکار یہ ہو رہا تھا کہ آج کل کا مسلمان تو روزے رکھتے رکھتے بڈھا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے قبر میں اتر جاتا ہے گناہ تو اس کے پھر بھی نہیں چھوٹتے بلکہ بڑھتے ہیں خط رمضان میں رمضان میں کئی قسم کے نئے نئے گناہ کرتے ہیں جیسے اختار پارٹیاں کرنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھوا رکھوا کر پھر روزہ کشائی کی بدہاق کرنا اور ختم قرآن کی مٹھائیاں تقسیم کرنا اور کھانا اور میں شبین کرنا اور ستائیسویں رات میں طرح طرح کی اجتماعی دعائیں اور طرح طرح کے خرافات اور بدعات کرنا اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے اس لیے دیے کہ ان سے تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے مگر آج کے مسلمان کے گناہ کو رمضان میں بڑھتے ہیں چھوٹتے کہاں تو ہے نہیں اس پر بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کے نسخے میں کوئی نقص نہیں ہے میں گناہ اس لیے نہیں چھوٹتے کہ نسخے کو صحیح طور پر آج کا مسلمان استعمال نہیں کرتا نسخ استعمال کرنے کی تدبیریں بتائی جا رہی تھیں مجھے یاد نہیں کتنی ہو گئی غالباً چار ہو گئی سمکی س <تنسو کنو کنو آسدی. تنسو> نام حق رام کی فریم بنو تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ رمضان میں گناہ چھڑانے کے نسخے کیا کیا ہے الباً چار کا بیان ہوا چوتھا نمبر جس پر کئی دن گزر گئے وہ یہ کہ تلاوت زیادہ ہوتی ہے تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے بشرپے کہ کوئی محبت چاہے تو پیدا ہوتی ہے ورنہ لوگ تو خوانیاں بھی بہت کرتے ہیں خوانیاں تو ان میں تو محبت کی بجائے اور اللہ سے علاوت پیدا کر رہے ہیں پانچویں وجہ یہ ہے کہ روزے میں محبت کی نقل ہے انسان کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ محبت جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے شوق میں اس کی طرف توجہ میں اس کے عشق میں اپنی لذتیں قربان کر بیٹھا ہے کھانا پینا سونا اور شوہر بیوی کا تعلق یہ چیزیں دنیا میں مسلم ہے کہ الگ الدات ہیں الگ الدات سب سے بڑی لذتیں یہ ہیں رمضان میں دن میں کھانے پینے سے رک جاتا ہے اگرچہ رات کو کاثر نکال لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو ایسے رحیم و کریم ہیں بندوں سے کہا سی نقل اتار لیں تراسی نقل وہ قبول فرما لیتے ہیں چلو تھوڑا سا ہی کر لو برائے نام ہی رات میں تراجیف رکھ دی تر اگر سنت کے مطابق پڑی جائیں تو بہت زیادہ بخشرف ہو طریقہ یہ ہے کہ چار جاکے جتنی دیر میں پڑی ہیں اتنی دیر درمیان میں وقف کریں کتنی دیر لگے گی پھر رمضان میں تحجد کی زیادہ تاکید ہے پچھلی رات میں اٹھ کر پھر تحجد پڑے گا تو بھی نیند قربان کی سر تیار کرنے میں کھانے میں اس کے لیے بھی وقت چاہیے نیند کی لذت اپنے ماوے میں اپنے وقت میں ہے اس کا وقت تو ہے رات دن میں انسان کتنی دیر بھی سو لے سارا دن سوتا رہے مگر نیند کا فائدہ لذت اور راحت جو رات میں ہے وہ دن میں حاصل نہیں ہو سکتی ایک مہینے کے لیے مہینے کے دنوں میں سے بھی تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی لذتیں چھوڑ دو تو اللہ تعالی کے ساتھ محبت کی نقل ہو گئی محبت کی نقل کرنے سے محبت کیوں کر پیدا ہوتی ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ نقل کا اصل پر اثر پڑتا ہے نقل کرتے رہے نقل کرتے رہے کسی چیز کی تو اسی جیسا پھر وہ انسان جو بننے لگتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ داڑھی مونڈاتے اور کٹاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نامرد ہوتے جاتے ہیں عورتوں کی نقل اتارتے ہیں تو اثر پڑتا ہے دنیا بھر کی دوائیں دنیا بھر کی دوائیں کیچبے کیڑے بیر بہوٹی ہرا کیا کچھ اس انسان نے کر ڈالا مگر یہ ہے کہ جب وہ نقلی عورتوں کی اتارتے ہیں کیرئی ہی عورتوں جیسا بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بےکار ہیں کتنا آرام کھا لیں کیڑے بیڑے کیجر کچھ نہیں بنے نقل کا اثر پڑتا ہے وہ نقل اس کو اصل بنا دیتی ہے تو محبت والوں کی نقل اتارنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو محبت پیدا فرما دیں گے دوسرے وجہ یہ کہ کسی کے محبوب کی کوئی نقل اتارے جس کا محبوب جیسی صورت بنا رہا ہے میرے محبوب کی طرح بولتا ہے تو جو کسی کے محبوب کے نقل اتارتا ہے وہ جس کا محبوب ہے اس محبوب کو یہ نقل اتارنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت بناتے ہیں تو وہ اللہ کو کیسے محبوب ہو جاتے ہیں یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت ہے سبحان اللہ, اللہ اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے انہوں نے رسیوں کے اور چھڑیوں کے سانپ بنا دیے علیہ السلام نے اوساف پھینکا لٹ پھینکا تو وہ اجدہ بن گیا ان کی رسیوں سے جو سانپ بنے تھے سب کو نگل گیا وہ جادوگر ایمان تے آئے ایمان بھی کتنا پکا ایک ہی لمحے میں ایک لمحے فور وہ کتنا پکا ایمان فران نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں ختم کر دوں گا تو وہ جواب میں کہتے ہیں ارے جو چاہے کر دوں ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ارے ہم سے کیا قصور ہوا وہ وہ کیا کر لیجئے مذاکرات کر لیجئے مشاء علیہ السلام تو اس باتیں کریں مذاکرات کریں سمجھ رہے سمجھانے کی بات کریں پھر یہ ہے کہ لقم دینکم بالیہ دین چلو نہیں مانتے تو تم اپنے دین پر ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دیجئے عام صاحب کیا ہو گیا اگر ہم ایمان لے چلو بخش دو چھوڑ دو نرمی سے بات کر سکتے تھے خوش آمد کر سکتے تھے سمجھنے سمجھانے کی بات کر سکتے تھے، وہ اس کو اور چڑھا رہے ہم کو اور چڑھا رہے ہیں، <تصفيق> مارا انٹا پاپ جو چاہے کر لے جو وہ کرنا چاہتا کر لے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اپنا کتنی بڑی ہمت اسی لمحے میں فوراً درا بھی تو دیر نہیں لگی انما حیات دنیا ارے تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی ختم کر دے گا اور کیا کر لے گا اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں شوق واقع آخرت اپنی محبت اور اپنا رشتہ اتنا ڈال دیا کہ ان کے دل میں دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت ایک مچھر اور مکھی جتنی بھی نہیں ہے مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ایسے موقع پر مطلب یہی یہ ہوتا ہے نا تو کیا کرے گا دنیا کی زندگی ختم کر لے گا اور کیا کر لے گا مطلب یہ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کیا بگاڑ دے گا متن بھیج دے گا تو سبحان اللہ اور کیا جائے گا دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان پر تو اللہ کی یہ رحمت ہوئی ادھر تو موسا علیہ السلام کے ساتھ مدتوں رہا حضرت موسا علیہ السلام کو گود میں پالا تک علیہ السلام فرعون کے پاس رہے کئی سال مشاء علیہ السلام کی صحبت میں فرعون نے گزارے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا جادوگر ایک لمحے میں لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور فرعون اتنے سالوں میں کچھ بھی اس نے حاصل نہیں کیا فرق کیا مفسرین رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جادوگر موسا علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے اس وقت یہ دستور تھا شاید اب بھی ہو کہ جب مقابلے میں کچھ لوگ نکلتے ہیں تو ایک لباس میں کھلاڑی ولاڑی جو ہے میرے خیال ایسے ہوتے ہوں گے جیسے لباس ادھر کی ٹیم کا ویسے ہی ادھر کا پندر اندر جیسے ادھر کے ادھر کے ایک ہی جیسے کچھ کر لیتے ہوں گے وہ موسا علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی نقل اتارنے والوں پر محبت کا جوش آ گیا جس نے میرے محبوب جیسا لباس پہن لیا دو ان کو ایمان کی طولت اور وہ بھی ایسی ایسی کہ میں انما تقضی حیات دنیا کہاں کا کہاں اللہ تعالیٰ پہنچا محبت کی نقل کے یہ کرشمے ہیں یہ کرشمے محبت کی نقل کے کرشمے جن لوگوں کو نام مردی کی شکایت ہے وہ داڑھی پوری رکھ لیں پھر آئینے کے سامنے بڑا آئینہ ہو تو بہتر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر داڑھی کو دیکھا کریں دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کریں سبحان اللہ یا اللہ تو نے مجھے کیسا مرد بنایا چالیس دن کریں تو میں دعوے سے کہتا ہوں تجھے کہ ساری کمزوریاں ختم ہو جائیں جب مرد بننا ہی نہیں چاہتے مرد مردوں کی صورت سے نفرت مسلمان کی صورت سے نفرت تو الگ بات رہی مردوں کی صورت سے نفرت اور مرد کہاں رہیں گے ایک تو یہ کہ نقل کا اثر پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ نے مرد بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے یہ یہی سوچتے رہتے ہیں یا اللہ تو نے مرد کیوں بنا دیا یا اللہ لڑکی کیوں نہ بنایا ہوتا یا اللہ لڑکی ہوتا تو کیسے کیسے مزے ہوتے یا اللہ پھر کوئی وظیفہ بھی شاید پڑھتے ہوں گے لڑکی بننے کے لیے یا اللہ لڑکی بنا دے یا اللہ لڑکی بنا دے بس پھر تو را یہی لگی رہتی ہے اور اللہ تعالی یہ عذاب تو کرتے ہی ہیں بھائی جب لڑکیوں لڑکی بڑکیوں کی بات ہو تو ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھا کریں دائیں بائیں نہ دیکھا کریں اس لیے کہ بات تو بتانا پڑتی ہے نا شاید کہ ادھر جائے کسی دل میں میری پا معاملہ تو اللہ تعالی کے ساتھ ہے اپنے اپنے دلوں کو ڈٹولا کریں اگر کسی کی صورت بگڑی ہوئی ہے تو یہ سوچا کریں خدا خاص کہیں ہمارا دل تو بگڑا ہوا نہیں اپنی خبر لیا کریں ہمیں تو کہنا پڑتا ہے بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو مسئلے کا پتہ کیسے چلے گا اپنے حالات پر غور کیا کریں دوسروں کی طرف نہ دیکھا کریں اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں اسی طریقے سے تاریخ میں یا تفسیروں میں ایک اور قصہ لکھا ہوا ہے جب اللہ تعالی نے فرعون کو میں لشکر کے غرق کر دیا سمندر میں ایک شخص بچ گیا پھر اونوں میں سے ایک بچ گیا وہ حضرت مغا علیہ السلام کے نقل اتارا کرتا تھا مغاء علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی زبان صاف نہیں تھی تو وہ نقل اتارا کرتا تھا وہ استحزال کے لیے مذاق اڑاتا تھا کافر تھا وہ بچ گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن یہ تو مجھے مجھ سے استضاع کے طور پر یہ میری نقلیں اتارتا تھا یہ تو مجھے بہت تنگ کرتا تھا اس کو تو سب سے پہلے غرب کرتا تھا اس کو کیسے چھوڑ دیا اللہ تعالی کی طرف سے جوان موسیٰ یہ تیری نقل اتارتا تھا جو میرے محبوب کی نقل اتارے تو میں کیسے فرق کروں اللہ تعالی کے رحمت کو جوش آ گیا آخرت کا معاملہ تو جو ایسا رہے گا مگر دنیا میں اللہ نے اس کو قارغ سے بچا لیا کہ موسا یہ نقل اتارتا حالانکہ وہ محبت سے نقل نہیں اتارتا تھا وہ تو سے نقل اتارتا تھا تو جو محبت سے نقل اتارے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اللہ تعالی کی محبت کتنی زیادہ ہوگی ایک شخص کہیں سفر میں جا رہا تھا ایک گاؤں سے گزر ہوا گلی کے ایک طرف مکان تھا وہاں سے ایک بڑیا نے دیکھا تو اس کو بلا لیا کہ در اندر چلا اندر. ان کو خوب بہت بہتر قسم کے کھانے وانے کھلائے بہت عزت اور جرام اور طرح طرح کے کھانے وانے خوب خوب کھلائے یہاں تک تو ان کو زیادہ تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ بستیوں والے لوگ مہمان نواز ہوتے ہی ہیں گاؤں کے لوگ جو بھی مسافر دیتا جلو و ذرا بھائی بیٹھا ہو کھاتی دے اگر کھلانے پلانے کے بعد وہ بری ایسے کہتی ہے کہ بیٹے جب بھی ادھر کہیں آپ کا گزر ہو تو یہاں میرے پاس ضرور تھوڑی دیر ٹھہر کر جایا کریں کچھ ٹھہر جائے کریں آرام کر لیا کریں کچھ کھا پی لیا کریں زیادہ فرصت نہ ہو تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس شخص نے کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہیں بلایا کھلایا پلایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بات بھی جیسے کہ پیدا ہو رہی ہے پھر جب بھی یہاں سے گزروں تو پھر ضرور آپ کے پاس آخر کوئی بات تو آپ کے دل میں ہوگی نا کیا قصہ ہے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا کئی سالوں سے غائب ہے کئی سفر پر گیا ہوا ہے تیری صورت اس کی صورت سے ملتی جلتی ہے بیٹے کی محبت مجھے پریشان کرتی ہے جدائی برداشت نہیں ہوتی کئی سال ہو گئے اس کو دیکھے ہوئے تو جب تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے سکون ملتا تیری صورت میرے بیٹے کی سورت اندازہ لگائیں ایک مخلوق ماں ہے اس کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو محبت ہے تو اس کی صورت جس کی جس کی اس کی صورت جیسی ہوگی اس کے ساتھ کیسی محبت تو اللہ تعالی جو سر چشمہ محبت ہیں ان کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی جو سورت بنائے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالی کو کتنی محبت ہوگی کتنی محبت یہ ناول کے کرشمے ہیں حج کے حالات حج رمضان کے بعد حج ہے نا جیسے رمضان ختم ہوتا ہے شبال کی پہلی تاریخ سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں حج کے مہینے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شبال کی پہلی سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ شوال کی ابتدا سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں تو رمضان میں نقل محبت اس کے اتمام کے لیے اور زیادہ محبت والوں کی نقل اتارو اور زیادہ اور زیادہ تو حج کا تو حکم جائے وہ سارے کا سارا اول سے آخر تک ہے ہی وہی قسمت نقل ہی نقل ہے نقل ہی نقل حج میں جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے آپل کے خلاف ہیں آپل کے خلاف سارا ویسٹ ہی ہے شروع میں پاگل لوگوں کی نقل اتارو جو لوگ ایشت میں مجنون اور پاگل ہو جاتے ہیں ایشت میں آپل کھو بیٹھتے ہیں ان کی نقل اتارو کیسے ایک لنگی باندھی اور ایک چادر بس اوپر لے لیجئے سر بھی کھولا اور موزے بوزے بھی نہیں نہ بنیان نہ قمیص نہ شرٹ نہ پینٹ نہ کچھ نہ کوئی لوگ کی زیرو لونگا کی بالا نئی غم دودھ نئی غمے کالا بس مست گاڑا اور پاک میں کیا ساری بات سر سر کھلا ہے کنگی wow. کرنے کی اجازت نہیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں بال بکھرے ہوئے ہیں so. سر کھلا ہے میس سر اب کہاں وہ شوق شاہانہ برسوں سے سب خواب فرش خواب بست سر تک اب گواں شاہ برسوں سے بسب آ جا بس باجا کرم فرما کرم فرما سدائیں دے رہا ہے کوئی بے بےتابانہ برسوں سے بس اب آ جا کر بدل مجدور کی صورت کہ بے سرما ہیں آنکھیں بال ہیں بے شانہ برسوں سے بے سرما ہیں آنکھیں بال ہیں بے شانہ برسوں سے کنگی بنگی کچھ نہیں خوشبو ہے نا کنگے پاگلوں کی طرح پاگل بن گیا پورے حج میں ابل سے آخر تک لبے کے سوا کوئی دعا فرض واجب نہیں بس لبے ایک بار کہنا فرد برے احرام میں بار بار کہتے رہنا سننا تو ہے بہت زیادہ تاخیر اور دعائیں لوگوں نے ایسی کی بنا رکھی ہیں طباخوں کے چکر تو وہ چکر میں بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ کتاب پکڑے ہوئے بکریوں بھیڑوں کی طرح میاؤ میاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے وہ یہاں جو کتاب شائع ہوئے ہیں نا تباف کی دعائیں ہم لوگ ساتھ لیتے تقسیم کریں لوگ یا اللہ سب جانے والوں کو خویش عطا فرما دے خوش اور تیلوں میں خویش کی حقیقت اتار دے خواہش کی حقیقت کیا تو اتار دے تو لبے کیسے کہیں کہیں فرمایا چلا چلا کر کہیں چلا چلا کر کر جتنی زور سے اور بار بار کہتے جائیں فیشن زیادہ انسان جو ہے نا آج کل کے مورگی بھی تو فیشن زیادہ ہیں یہ زور سے لبایک لبا کہنے کو سمجھتے ہیں کہ ارے لو کیوں کہیں گے تو کتنے زور زور سے کہہ رہا ہے ارے پاگل بن کے تو دکھانا ہی ہے پاگل بن کر جو پاگل بن کر نہیں دکھاتا اس کا تو حج ہے ہی نہیں عشق کا جنون چڑھ جائے عشق کا جنون چلا چلا کر لبا کہنا خوب چلاتے اب بار, بار تو وہ بھی نانا حرکتیں زور زور سے چلانا دانش جمع کی تھی عمر بھر میں جو میقات حرم پر ویش پکی بازی میں ہارائے آج آکل اور اوشک کا مقابلہ ہے ارے آکل ارے دنیا کی حاقل آج تیرے ساتھ اویشک کا مقابلہ سنبل کر اے خیرت اس دل کو پابند علائق کر یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے کپڑے ارے دنیا کی عقل دنیا کی لونی لی اس دل مجنون کو دل عاشق کو جو پابند علائق کرنا چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے فلانا ناراض ہو جائے فلانا ناراض ہو جائے اور فلاں گناہ چھوڑا تو پھر شیطان ناراض ہو جائے گا پھر شیطان تو دنیا کے دھندے چلانے نہیں دے گا شیطان کی طاقت تو رحمان سے زیادہ سمجھتا ہے آج کل کا مسلمان شیطان ناراض ہو جائے گا اس لیے گناہ مت چھوڑو سنبھل کر اے خیرت اس دل کو پابند کر یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ہزاروں زنجیر ہزاروں زنجیر دنیا بھر کی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا سمجھ کر مقابلے جہاں سمجھ متائے اپل و دانش کی تھی عمر بھر میں جو امیر قات ح پر عشق کی تازی میں دلو جان کی وہ دولت جو بہت پیاری رہی اب تک دلو جان کی وہ دولت جو بہت پیاری رہی اب تک خدا کے گھر میں پھر پھر کر وہیں پر اس کو باہر آئے جنہوں نے وہاں پہنچے اور خواہشاتی نفسانیہ کو نہیں چھوڑا ان کا حج ان کے لیے بعد سے نہیں عذاب ہے آزاد ببال ہے دلو جان کی وہ دولت جو بہت پیاری رہی اب تک خدا کے گھر میں پھر پھر کر وہیں پر اس کو باہر آئے یا اللہ کو سب مسلمانوں کے یہ دولت افا فرما دے تمام خواہشات نفسانیہ کو قربان کر کے آئے بندے بن کر آئے اللہ کے بندے بن کر آئیں یہ ہے حج تو جیسے سفر شروع ہوا حج کا اس میں یہی حالات پاگل پاگل دیوانہ بن کر کے چلتا ہے ایک لڑکے نے حاج کا ارادہ کیا تو سفر میں ساتھ سامان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا ایسے ہی چل پڑا نوجوان بچہ تھا تو ایسے فافلے کے ساتھ چل پڑا ایسے ہی تو کسی نے کہا صاحب لاد راستے کے لیے خرچ تو اٹھایا نہیں مگر جس کو جو لگی ہوتی ہے وہ ہر بات کا مطلب وہی سمجھتا ہے کچھ بھی کوئی بولے تو اس کو تو اپنی لگی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ہے کہ دل لگی معلوم کسی کو کچھ لگی ہے کسی کو کچھ لگی ہے نے گنجا دیکھ لیا تو اس نے سمجھا کہ اس نے بادام روغن گرا دیا اس لیے گنجا ہو گیا ہر آدمی اپنے اوپر قیاس اس نے لوگوں نے پوچھا صاحبزاد نے خرچ کیوں نہیں لیا راستے کا تو اس کو تو اپنی لگی ہوئی تھی تو وہ جواب میں کہتا ہے انہوں نے کہا کہ زیادہ راہ کیوں نہیں لیا تو انہوں نے سمجھا کہ زیادہ راہ تو وہ ہے جو آخرت کا ہوتا ہے اللہ کو راہ وہ ادھر کو صبر کا ہے اپری اپنی لگی ہوتی ہے زاد راہ تو وہ ہے راہ وہ ہے سفر وہ ہے زاد اور اس کے لیے انتظامات اور اہتمامات تو اس سفر کے ہونے چاہئیں یہ دنیا کیا ہے تو وہ ادھر کو لے گئے کیونکہ الکریمی بی غیر زہدین میں نے یہاں سنایا تھی بہل ارے میں تو کریم کے دروازے پر جاؤں کریم کے دروازے پر کوئی جائے کریم کا مہمان بن کر اس کے دروازے پر اور سامان اپنا ساتھ لے جائے تو کریم تو ناراض ہو جائے گا تو نے میری بے اوزتی کر دی آیا میرے پاس سامان اپنا لایا کریم ناراض ہوگا نا اس نے کہا کہ نہ تو میرے پاس دل صحیح ہے کریم کے لیے نترانہ پیش کرنے کی دل بھی صحیح نہیں ہے امال بھی صحیح نہیں ہے وہ خالی جا رہا ہو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جتنی زیادہ ترقی جتنی زیادہ ترقی ہوتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خالی ہوں خالی اس کی شان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں خالی سمجھتا وہ بچہ بہت بڑا بلی اور ماں تھا بہت بڑا بھلی الحا وہ سمجھتا ہے کہ نہ تو میرے پاس دل کی سلامتی ہے نہ ہی اعمال ہیں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے مالک کے دروازے پر کریم کے دروازے پر جا رہا ہوں خالی جا رہا ہوں خالی چلتے گئے لوگ قربانیاں کرنے لگے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نظرانہ پیش کر رہے ہیں. میرے پاس تو جان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں یہی قبول کر رہے تو اور کیا چاہے چیخ ماری اور گہتری اور وہ منظر دیکھا گئے کیوں رسی بہ کنویں کیوں رسی بہ کنویں دل جان مو کر کے میں بادہ بیری دیگر نہ رسی بری تمنات محبوب کی گلی میں جاؤ تو جان وہیں قربان ہو جائے دوبارہ یہ سعادت ملے یا نہ ملے تو جان کی قربانی دے دینا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں خواہشات نفسانیہ کی قربانی دینا جان کی قربانی دینے سے زیادہ مشکل ہے کئی گنا سے آنا دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگ جانیں دے دیتے ہیں جانے مگر نفسانی خواہشات کی قربانی نہیں دیتے ایک گنا چھوڑنے کو تیار نہیں ان کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے تلوار گردن پر رکھ کر کہا جائے کہ آئندہ ٹی وی دیکھو گے تو کہا ہاں دیکھوں گا ابھی تیری گردن کاٹتا ہوں وہ کہا ہاں کاٹ دیجیے ٹی وی تو ضرور دیکھو گردن کسی بے پردہ عورت کی گردن پر تلوار رکھ کر پوچھئے کہ آئندہ چچا چاچا جاتی سے ہنس کر باتیں کرے گی اپنے جلبے دکھائے گی, گی ہاں ضرور دکھاؤں گی ابھی تری گردن کاٹتا ہوں وہ کہ سو بار کاٹ گئے میں یہ مدہ تھوڑے چھوڑ سکتی ہوں. یہی مزے لیتے لیتے جان میں جاؤں بات سمجھ میں آئی جان دے دینا جان کی قربانی آسان خواہشات نفسانیہ کو اللہ کی محبت میں قربان کر دینا وہ بہت مشکل ہے جو لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق پر فرمائے کہ وہاں جو بقرے کی قربانی دیں گے بکرے کی قربانی وہ تو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے ہے متوجہ کیا جا رہا ہے بکرا مقصود نہیں لسانی خواہشات کی قربانی کیجئے شفان کے اوتاد چھوڑ کر رحمان کے بندے بنی اس کا سابع کرے محبت کی نقل اتارنے سے محبت بڑھتی ہے کسی بھی چیز کی نقل اتارنے سے اس کی حقیقت پیدا ہوتی ہے کسی قاعدے کے مطابق محبت کی نقل اتارنے سے محبت پیدا ہوتی ہے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جیسے رمضان میں اہل محبت کی اور خود محبت کی نقل ہے اسی طریقے سے حج میں بھی محبت کی نقل اتاری جاتی ہے فائدہ ہے محبوب کے گھر کی زیارت اور کچھ بھی مقصد نہ ہو محبوب وہاں ہو یا نہ ہو ملاقاتوں سے ہو یا نہ ہو کچھ بھی کام نہ ہو کچھ بھی مقصد نہ ہو صرف ہفتے محبت مجبور کرتا ہے کہ محبوب کے گھر کی زیارت مجن کہتا ہے کہ للہ کے گھروں پر جب جاتا ہوں تو اس کے گھر کی کبھی یہ دیوار چونتا ہوں کبھی وہ دیوار کبھی وہ دیوار دراصل یہ مٹی سے محبت نہیں بلکہ یہ مٹی یہ دیواریں جس کی طرف منسوب ہیں اس کی محبت مجبور کر رہی ہے کہ اس کی کرو دیوار کو بھی چون فطاب لك من ديار حبيب ومنزلي بسط لي بين الدخول فحملي وطوبى لمن قرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب مؤمن جنوبي والشام أمين تذكري جيعان بذي سلمي مسجت دمعان جرام مخلط في دمي أم هبت ريح من تلقاء كادمة أو أمض البرق في الظلماء من رمي محبت کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر محبوب کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا تو ادھر سے ہوا چل رہی ہو تو اسی سے محبت کو شرمل جاتی ہے میرے محبوب کے گھر کی طرف سے ہوا آ رہی ہے حضرت بشیر رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں ام حبت ریح من تلقو مدینہ منورہ کی طرف سے ہوا آ رہی ہے وہ میری محبت کو بھڑکا رہی ہے کدھر سے ہوا رہی ہے مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے تو کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر سے بجلی چمکی تو میرے دل کی بجلیاں چمک گئی پہاڑ پر ادھر جو پہاڑ ہے اس پر سے بجلی چمکی تو میرے دل کی بجلیاں چمکنے لگی حوصلے گل میں سب تو خنتا ہے مگر گریا ہوں میں جب چمک جاتی ہے جب چمک جاتی ہے بجلی یاد آ جاتا ہے دل جب چمک جاتی ہے بجلی یاد آ جاتا ہے علی برابع علی شوق کا بل الناس فيما يعشقون مذاهب يعشقون الفاتح الشين بل الناس فيما يعشقون من عاشقا عاشق بل الناس فيما يعشقون مذاهب 1 مدار رياض من الرياض 84 خروج لگانے والے جس کو لوگ ایمیگریشن ایمیگریشن میں وہاں ایک افسر کے سامنے اس اللہ کے بندے نے کچھ مجھے چھیڑ دیا معلوم نہیں کیا دیکھا تو اس نے ایسے ایک پاگل کو چھیڑ دیا حالانکہ سب کو معلوم ہی ہے کہ وہاں کتنی گہم گہمی ہوتی ہے کتنا اجتحام ہوتا ہے مگر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی مجھے کچھ نے کہہ دیا کوئی محبت کی بات کہہ دی تو میں نے یہی شعر پڑھ دیا علي برابع العامريه رقفه يملي علي يا شكو بلد ملكات بو من حب الديار لي اهلها وللناسك مرجعا شكون مدايب وباتعجب سے کہتے ہیں کہ اے دموه تخت تو شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب کے گھر پر جب جاتا ہوں تو عیشق کچھ لکھواتا ہے اور میرے آنسو کچھ لکھتے ہیں وہ لکھواتا ہے یہ آنسو لکھتے ہیں وہ اکثر کہنے لگے کہ آنسو بھی کچھ لکھتے ہیں میں نے کہا اے در در میرے آنسو تو کچھ لکھتے ہیں دوسروں کے لکھے نہ لکھے میرے آنسو لکھتے ہیں پھر بہت زور سے اچھل کر اچھل کر کہنے لگے زد اور سنائیے میں نے اور کچھ سنا دیا اب یاد نہیں کیا کچھ سنا تھا رہا لوگ قطار میں لگے ہوئے وہ بھی سنتے رہے اور امیگریشن والے وہ بھی سنتے رہے کہ عجیب پاگل سے پالا پڑ گیا اللہ تعالی اپنے رحم سے قبول فائی سجبو سید مجنون گفت خلقی سود رفتا بھوت مجنو کو کسی نے دیکھا کہ کتا گزر رہا تھا تو اس کو پکڑ کر اس کے پاؤں چوم رہا ہے کتے کے پاؤں چوم رہا ہے لوگوں نے پوچھا ارے مجنو کیا ہو گیا مجنو تو پہلے سے ہے اب کیا بات ہو گئی کتے کے پاؤں کیوں چوم رہا ہے اس نے کہا کہ یہ کتا ایک بار میں نے دیکھا کہ لائلہ کی گلی سے گزرا تھا یہ محبت کی نقل ہے حج کے سارے کام محبت کی نقلیں محبت کی نقلیں اللہ تعالی نے اتارنے کا حق اس لیے دیا کہ محبت کی نقلیں اتارو تو محبت پیدا ہو جائے گی بشرطح کے یہ طے نہ کیا ہو کہ دلوں کو تالے لگا لیں کہ خدا خاص طور محبت اتر لا جائے جو یہ طے کر لیتا ہے تو اس پر تو اللہ کا آزاد ہوتا ہے اس کو محبت نہیں ملتا زمانے کے مسلمان جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں جانے سے پہلے دلوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہیں خدا نخواستہ اس میں محبت کی نقل کا اثر ہو گیا تو دنیا کی لذتیں تو سب چھوٹ جائیں گی دنیا کی لذتیں سب چھوٹ جائیں گی تو پھر کیا بنے گا پھر دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے دنیا کے مزے چھوٹ گئے تو زندگی سے موت بہتر پہرے سے تاجے لگا دیتے مضبوط کر کے دل کو کہیں خدا خاص اللہ اللہ صلاح کے رسول سلسل کی محبت نہ آیا اس لیے ان کے دلوں میں محبت نہیں آتی آگے بڑے عجیب اس سے بڑے عجیب اس سے حج کے ارکان میں میں جب بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں تو وہ بات کہ خوشق کی نقل اتا رہے ہیں عاشق محبوب کے دروازوں کا دیواروں کا مکانوں کا چکر لگاتا ہے کوئی پوچھے کیا مقصد ہو مقصد یہی ہے چکر لگایا جاؤ یہی مقصد پین موی بہ ریکس ن مجنسی بہری نامہ گفت مشق نامی لینا نی کنم قدرت سلی نی يقرأ المسراء الآخرة بعض العلماء خاطر القدرة تسلانيكنا يقولون تسل موضع التسلي ويؤولون بأن القافية لا تتيموا إذا قيل تسلي فإن في المسراء الأول ليلة ولذلك قولوا خاطر قدرہ تسلیمی کنم با اقول انقیلہ هاکذا خاطر قدرہ تسلیمی دیہم ختمت القافیہ میکنم میدیہم فلا حاجت للفز قبرہ فہمتوں فاہاکذا انا هاکذا اقوام خاپری قدرت سلی گفت نامی ماشقی لیلہ می دِہ گوپت نامی لسلی کسی نے دیکھا کہ مجنو ریت کے ٹیلے پر بیٹھا ہوا تو اس پر کچھ لکھ رہا ہے ریت پر انگلی سے انگلی کو کانا بنا رکھا ہے ریت کو کاغذ بنا رکھا ہے اس پر لکھ رہا پوچھا مجنو صاحب آپ کیا لکھ رہے ہیں ہلکے پسے دیوان پکا رہے ارے مولویو آج ایک نصیحت کر دوں نصیحت تو کرتے رہتا ہوں آج ایک خاص نصیحت کر دوں مولویوں کو پوری دنیا اعتراضات کی بچھار کر دے اعتراضات کی بچہ یہ مولوی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یوں کہہ دیا ایسے کہہ دیا ایسے کیوں کہتا ہے پوری دنیا پیچھے پڑ جائے تو ایک مصرا پڑ دیا کریں دو شعر تو پہلے سے بتائے ہوئے ہیں سارا جہاں نارا ہو پلوانا چاہیے مدینور تو مرد جانا نہ چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا پلک میرا زمین ہے دنیا کہتی ہے کہتی رہے ایک اللہ راضی رہے پوری دنیا ناراض ہو جائے دنیا کا ناراض ہونا تو اس کی صنعت ہے کہ یہ اللہ کا بن گیا دنیا جیسے ناراض ہو تو صنعت مل گئی یہ اللہ کا بن گیا ہے اس پر تو الحمدللہ کہنا چاہیے شیطان کے بندے سے دنیا ناراض نہیں ہوتی رحمان کے دنیا سے شیطان کے بندے ناراض ہوتے ہیں. تو شیطان کے بندے تو دنیا میں زیادہ ہیں تو جتنے زیادہ ناراض ہوں گے الحمدللہ کہیں الحمدللہ تو یہ تین شعر تو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں آج ایک مصر اور لے لیجیے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے لوگ دیوانے کے پیچھے پڑے ہو, پڑے ہوئے ہیں تالیاں پیٹ رہے ہیں جملے کس رہے ہیں پاگل پاگل دیوانہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، اس کے حالات کو دیکھ کر اس کی فضول باتیں جو ان کو سمجھتے ہیں ان کو سن کر ہنس رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں پاگل پاگل کیسا پاگل مگر دیوانے کا کیا دیوانہ بکا رہے ہیں، وہ اپنے کام میں بول رہے وہ اپنی دھول میں محسور اپنے کام میں ساری دنیا اس کو پاگل پاگل کہتے رہے ہنستے رہے اگر دیوانہ بتا رہے دیوانہ تیرے کام میں لوٹا رہے دنیا جو کہتی ہے کہ مصرا یا پھر لوٹا دوں خرقی خرقی بسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے مغلو دیوانے کا مذہب پڑا رہی ہے پیچھے پڑ دیوان اپنے کام لگا پوچھا میں کیا کر رہے ہو جنگل میں بیٹھے ہوئے بیابان میں ریت پر کیا لکھ رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں لا لا لا تھکتا بھی نہیں لکھتے لکھتے تھکتا بھی نہیں نہ انگلی میں درد ہوتا ہے نہ آنکھیں تھکتی ہیں نہ سر میں درد ہوتا ہے نہ نیند آتی ہے لکھتا ہی طرح جاتا اس کو لکھنے میں سکون ملتا ہے مولا کے بندے کو مالا کا نام لینے میں اور ایسے محبت کی نقل و تارنے میں اس کو کیسے کیسے سکون ملتے ہوں گے کیسے کیسے سکون اس کو تو آرام ہی نہیں ملتا جب تک کہ مولا کا نام نہیں لیتا مولا کے کام نہیں کرتا تو اس کو آرام نہیں ملتا بھلا وہ دل پڑے جس دل پہ دورے درد الفت کے سکون سکو کس طرح سے آئے اسے کیسے پڑا ہے درد دل کے دورے پڑے تو اس کو سکون اور قرار تو بلا ذکر محبوب ہو ہی نہیں سکتا کباہ کرنا چکر کاٹنا تو پاگلوں کی نقل ہوگی پاگل ہے اس کو میں پاگل کر رہا ہے ایک ایک دو باتیں پاگلوں کی آگل سے بھی کچھ اوپر کی سمجھانا چاہتا ہوں تو یہ سوچیں کہ رامل میں طباف میں پہلے تین چکر جو ہے تو اس میں ہل ہل کر پہلوانوں کی طرح کیوں چلتے ہیں مولوی لوگ اس کے اللہ تو جلدی سے بتا دیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خیت ہوئے مکہ کے بعد جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے عمرہ کرنے تو مشرقین نے کہا کہ مدینہ کے آب و ہوا شاحین نہیں ہے تو یہ لوگ وہاں جا کر کمزور ہو گئے ہیں. وہاں جا کر کمزور ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو پہلوانوں کی طرح چلو اس طریقے سے چلو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے تمہاری گردن مروڑنے کے قابل ہیں ابھی مروڑیں گے گردن پہلوانوں کی طرح سینہ تان کر پکڑ کر وہ تو سفادہ کرا مرو نکل رہا سات چکروں میں سے پہلے تین چکر دکھا دو دکھانے کے لیے تین بھی کافی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کافر اب تو ہیں نہیں تو اس وقت بات ہوئی نا ان کو دکھانے کے لیے ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ ختم ہو گیا کہ کرنا ہوگا ایسے کرو کیوں کرو ایک تو اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی تعالی عنہم کے محبوب بندے تھے محبوب اللہ کے محبوب بھی اور اللہ کے حبیب کے محبوب تو انہوں نے تو ایک مسلح سے کام کیا اور تم محبت میں بلا مسلحت ہی محبت میں ان کی نفر اتار دو بعض میں آئے نہ آئے یہی کافی ہے کہ ہم ان سے انہوں نے کیا ہم بھی کریں کریںل کی اب تو بات کاف کی نہیں ہے دوسری بات جو اس سے بھی اعلیٰ ہے اس کو خیال میں رکھا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ نرف ہوگا زیادہ فائدہ ہوگا وہ یہ کہ وہ اگر کر دکھاتے تھے اللہ کے دشمنوں کو تو اگر کہ وہاں انسانوں میں سے اللہ کے دشمن نہیں ہیں تو حاجی اور امیر والدے بھی تو بہت سے اللہ کے دشمن ہیں جو وہاں اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں وہ بھی دشمن ہیں مگر چلیے چھوٹے دشمن ہیں نفس و شیطان تو اللہ کے دشمن ہیں اور وہاں سے باہر تو پوری دنیا میں اللہ کے دشمن ہیں ہندوستان میں اللہ کے دشمن ہیں کشمیر میں اللہ کے دشمن ہیں افغانستان میں اللہ کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ایران میں اللہ کے مسلمانوں کے دشمن ہیں انگلینڈ میں افریقہ میں کینیڈا میں امریکہ میں ہر جگہ اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں تو وہاں جا کر جب آپ اکڑ کر چلیں گے سینا پان کر اکڑ کر ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج کل کے لوگوں کو رحم کرنا آتا نہیں ہے وہ ایسے چلے اور بھی ایسے کر کے ایسے جیسے سردی لگ رہی ہو مرغی کا بچہ جیسے گیلا ہو گیا ہو مرلی کا بچہ ویسے چھوٹا سا بچہ کمزور ہوتا ہے پھر پانی بھی پڑ جائے ایسے اور بھی زیادہ ابھی جا رہا ہے ایسے ایسے کر کے جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہ پہلے یہاں سیکھیں ہم کو میں سکھاؤں بہادر کرنے جیسا نشانہ نہیں لگاؤں گا دلوں سے خوف نکالنے کے لیے وہ گن کا نشانہ بھی تو ایک نسخہ ہے نا وہ نہیں کروں گا یہ تو ایسے اکڑ کر چلنا جہاں دیکھا سیکھ لو جانے سے پہلے چلنا تو ایسے جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتے ہیں اکھاڑے میں پہلوان جیسے چلتا ہے ایسے چلنے کا ہوتی ہے اور یہ چلتے ہیں جیسے کسی سے ڈرتے ہوئے یا سردی بہت لگ گئی تو جیسے اس میں لردہ ہو رہا ہے تو ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں. پہلے سے بھی زیادہ مردہ بن کر کرتے ہیں. اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دشمن جو ہیں تو ہم اس کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع فراہم کر دیں کہ ان کے سامنے ایسے اکڑیں گے یوں کریں گے ان کی گردنیں مروڑیں گے اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو مار مار کر مار مار کر پھر کر دیں گے یہ آدم کو ہاں تعداد آبا کرام رضی اللہ تعالی کیوں آ کر کر چلے دشمنوں کو دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے آج اگر وہاں نہیں تو پوری دنیا میں تو ہیں وہاں جا کر جہاد کا عدم تازہ کریں یا اللہ تیرے وہ بندے جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حلب سے انہوں نے سینے تان تان کر دشمنوں کو دکھائے ہم بھی ایسے کریں گے اللہ کرے کہ ایسا کرنے لیں یہاں کا تو مسلمان جو ہے وہ تو یہ میں نے بتا دیا نا کہ وہاں کیوں چل رہے ہیں ایسے مجھے وہ خطرہ ہے کہ ہم حاجی جو جائیں گے تو وہ ایسے نہیں کریں گے ڈر کے مار یہ جب پتا چلے گا نا کہ یہ کیوں کریں اللہ کے دشمنوں کو سینے دکھا رہے ہیں تو یہ تو دشمنوں سے بہت ڈرتا ہے اللہ کے دشمنوں سے آج کا مسمت بہت ڈرتا ہے بہت ڈر تو یہ کہیں وہاں کرنے چھوڑ ہی نہ دے یہ ڈرا کوئی بات نہیں بیٹو کر لینا اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بارکا سے نہ کر لیں تو اس کی بارکا سے جہاد کی ہمت ہو جائے گی خواب ختم ہو جائے گا نہیں ہوا تو یہاں پھر وہ کرا دیں گے گنمن چلا کر انشا اللہ نام میں جو کنکریاں مارتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ اس کی نقل ہے جانور ذبح کرنا کہ اپنی لسانی خواہشات اللہ کے رام قربان کرتے ہیں وہ اس کی نقل ہے کنکریاں مارنے کا کیا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سات زادے کو ذبح کرنے لگے اللہ کے حکم سے شیطان بہکانے لگا تو شیپان کو کنکریاں مارے تھے چل نمبر دور دور جاؤ تو وہاں بھی ظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ چلیے انہوں نے تو کنکریاں مار دیں شیطان کو بڑھانے کے لیے محبت کی چیز ہو تو ناپل اتارے وہ اس کا موقع تو ختم ہو گیا تو وہ کس چیز کی ناپل ہے تو وہی دو باتیں یہاں سمجھیں ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے بہت محبوب انہوں نے تو تعمیر فٹ میں کینکریاں ماری ایک ضرورت سے ماری تمہارے لیے ضرورت اب نہیں ہے مگر یہ کہ نقل ہی اتار لو اور دوسری بات وہی کہ جہاں کہیں موقع ملے گا ہم اللہ کے دشمنوں پر کلاشن کوفے لگائیں گے کلاشن کو لگائیں گے اور کلاشن کوفوں والوں کو ہوائی جہاز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں اور ٹینک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کراشن کوپوں سے اڑاتے چلے جا رہے ہیں دشمنوں کو کراشن کوپوں سے وہ کہتے ہیں وہ ہم ہوائی جہاز کے ہمیں ضرورت ہی نہیں تو اسی ذکر کر تو وہاں جب کنکریاں مارے تو لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ جوتے بھی پھینکتے ہیں اور ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو یہ پڑوش شیطان ان کو گالیاں دیتے اور جوتے پھینکتے ہیں بڑے بڑے پتھر بھی مارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتھر مارتے ہیں سمجھتے ہیں بس یہی یہ شیطان شیطان ان پر ہنس رہا یہ جی اس کو شیطان شیطان کہہ کے اگر پتھر مارتے رہتے ہیں جوتے مارتے رہتے ہیں گالیاں دیتے رہتے ہیں اور شیطان ان پر ہنس رہا ہوتا ہے تو شابا تو شابا میں تم سے بہت خوش ہوں مڈانا بھی مت چھوڑنا پردہ بھی شریعت کے مطابق مت کرنا بے حیائی بے غیرتی اللہ کی نافرمانی بغاوت پہلے سے زیادہ سی کر کے جاؤ شاباش بے شاباش شہباز بہت خوش ہوتا کنکریاں مارتے وقت یہ سوچا جائے کہ اللہ کے محبوب کی ناقل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم ہے عزم. میشت کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے راہ میں اسلحہ چلانے کی ضرورت پیش آئی تو کریں گے کر کے دکھائیں گے جس کے ذہن میں یہ آدم پیدا نہیں ہوتا اس کو کچھ حاصل نہیں دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی صورت ہی بنا لیا کرو اللہ کے ہاں رونے کی صورت بنانا رونے میں شمار ہو جاتا ہے رونا تو اختیاری نہیں ہے کسی <coughs> حد تک اختیاری ہے بھی اس کے اسباب اختیاری ہیں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے تو رونا آتا ہے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے محبت پیدا کرنے کے اسباب اختیاری ہی ہیں ان کو بتاؤں گا تو بات پھر وہی وہ لمبی ہو جائے گی جب تک محبت پیدا نہیں ہوئی رلانے والی محبت جب تک پیدا نہیں ہوئی اس وقت تک اگر رونا نہیں آتا اور رونے والوں کی صورت ہی بنا لیجئے صورت بنانا بھی وہی دروازہ اللہ تعالی کے ہاں ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ واقعہ تن ہو رہے اور بات سال میں سال صفا مربع کے درمیان وہ بھاگتے ہیں درمیان میں کبھی پہاڑی پر چلے گئے کبھی اس پہاڑی پر چلے گئے درمیان میں بھاگتے ہیں. اس میں بھی نقل محبت بظاہر سمجھ میں نہیں آتی گھر پر چکر ہوئے وہ تو نقل محبت میں مجنو مجنو جیسے گاڑی لیتے ہیں تو یہ کیا اس پر بھاگنا کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر اس میں بھی یہی دو باتیں ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگ رہی تھیں کبھی صفا پر کبھی مربع پر پانی کی تلاش میں وہاں کوئی پانی نہیں تھا بچے کو اسمعلہ علیہ السلام کو لٹایا پانی ہے نہیں وہ پیار سے دھلک رہا ہے پریشان ہے تو وہ کبھی ایک پہاڑی پر کہیں سے کوئی پرندے وغیرہ نظر آئے تو پتا چلے کہ ادھر پانی ہے یا کہیں سے کوئی انسان نظر آئے تو اس سے پوچھ لوں ایک پہاڑی پر چڑھی کوئی نظر نہیں آیا بھا کر دوسری پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا پھر پہلی پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو چکر لگا رہی جہاں سے پہاڑی کی چڑھائی شروع ہوتی ہے تو وہاں آہستہ چل رہی تھی کہ کچھ بلندی پر پہنچ گئی اور جہاں زیادہ نشیب تھا تو وہاں سے بھاگ کر کے جلدی سے ذرا اوپر چڑھ جائیں کچھ دیکھیں کسی کو پانی کا پتہ چلے <coughs> وہ تو یہ کام کر رہی تھی ضرورت سے اب حاجی لوگ اور عمری لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہی دو بات ہیں حضرت اگر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھی محبوب بندوں میں سے تو وہ کر رہی تھی ضرورت سے تو ہم بلا ضرورت ہی کر لیں نقل محبت دوسری بات ایسے پہلے دو چیزوں میں بتائی وہ اس میں بھی وہ سب سے بڑھ کر اس کو سوچنا چاہیے یہ کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اللہ کا ایک انعام تھا ان کا یہ بھاگنا باہر پریشانی اور در حقیقت یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام تھا انعام کس بات پر ہوا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بیوی بی کو اور اس بچے کو جا کر وہاں چھوڑ کر آؤ باں چھوڑا ہے جہاں نہ انسان ہے نہ پرندہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے وہ تو خر تم کی تعمیر تبکل نبی کا تبکل بہت کامل ہوتا ہے ان کو تو پریشانی نہیں ہوئی کہ وہاں ان کا کیا بنے گا اس لیے کہ ان اللہ مانا نبی کا تو تبکل بہت اونچا تبکل ہوتا ہے مگر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی نہیں تھی نہ نبی تھی نہ نبیا تھی ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جب واپس جا رہے ہیں وہ پوچھ رہی ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں وہ بولتے ہی نہیں ہمیں یہاں پہاڑوں میں بغیر آب و دانا کے بغیر کسی انسان وغیرہ کے بالکل اکیلے چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں وہ بولتے ہی نہیں خاموش دو تین بار بار بار پوچھا تو وہ ایک ہی خاموش بولی نہیں آخر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتا دیں کہ اپنی طرف سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے کیسے آخر کا سوال کس کے حکم سے انہیں فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں اب جواب سنیے اللہ کے حکم سے اللہ ہمیں نہیں کرے آپ چاہیں آرام سے جان بالکل اتنے نام سے جانے کوئی فکر نہ اللہ ہمیں رائے نہیں کرے گا جس نے یہاں بٹھا دیا وہ ہمیں رائے نہیں کرے اس پر اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہو رہا ہے اگر حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر کہ ایسا تبکل اللہ پر ایسا اہتمام اللہ پر ایسا ایمان کامل تو اب اس کو جو ہم انعامات دیں گے تو وہ یہ کہ ذرا سی محبت کی چوٹکی تو ہو جائے ذرا سا امتحان ہو جائے کہ زبان سے تو کہہ دیا تو تھوڑے سے چکر تو کٹواؤ تھوڑے سے سات چکر ذرا بھال کر اس دونوں کاٹ لیں پھر دیکھیے ہماری رحمت کی بارشیں کیسے ہوتی تو وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا اللہ رب ہمارا رب اللہ ہے جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ جس نے یہ کہہ دیا میرا دین اسلام ہے جس نے یہ کہہ دیا میں مسلمان ہوں تو اس پر دنیا میں کیسے کیسے چکر آ جائیں کیسی کیسی تکلیفیں آ جائیں کیسی کیسی مصیبتیں آ جائیں اس کے ایمان میں بہت برابر تزلبل نہیں آتا اس کے ایمان میں تزلبل نہیں آتا آج جو مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں گے کیسے اگر رشوت نہیں لی حرام خوری نہیں چھوڑی اگر ناجائز کمائی کے ذرائع چھوڑ دیے اگر مسلمان کی صورت بنا لی اگر پردہ کر کے حیا پیدا کر لی یعنی باحیا کر عورت بن گئی تو قدر دنیا میں رہیں گے کیسے تو رشتے کیسے ہوں گے ہاتھ کا رشتے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک دوسرے کا تجربہ کر کے دیکھو ایک دوسرے کو دکھاؤ جلبے ولبے کچھ ایک دوسرے کو استعمال کر کے تجربہ کر کے اس کے پاتے رشتے کرو اس کا ببال کیا پڑتا ہے آج نکاح ہوتا ہے کہتے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے ہمارے پاس تو مسئلے بہت آتے رہتے ہیں آج بھی آیا ایک مطلب رخصتی ہوئی نہیں نکاح ہوا تھا تو اطلاق ہو گئی ہاں دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے اللہ دکھا دیتا ہے کہ شیطان کی طاقت سے رحمان کی طاقت زیادہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے رحمان کی بغاوت کرے شیطان سے دوستی کرے تو ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے دنیا ہی میں بل عورتہ بتا دو تو وہاں جب صفحہ مروہ کے درمیان میں بھاگیں تو یہ خیال کر کے اور اس عقیدے کو دل میں اتارتے ہوئے حضرت حاجرہ نے کہہ دیا تھا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ نے بہت سخت امتحان لیا مگر اس کا دل ثابت رہا ثابت ان کا دل رہا اللہ کے بعدوں میں ذرا برابر شک و شبہ پیدا نہیں ہوا اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کیسی بارشیں پانی جو زمزم کا نکلا تو پوری دنیا اس کو استعمال کرے ختم نہیں ہو پانی ظاہر ہوا تو حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کروا دیا جو بظاہر غلطی کا کام تھا اس کی منڈیر باندھنا شروع کر دی جلدی جلدی کہ بڑی مشکل سے تو پانی ملا ہے اور ہم تو اللہ کے حکم سے یہیں رہیں گے کہ کہیں جانا ہی نہیں ہے یہ چشمے کا پانی جو نکلا کہیں ادھر ادھر پھیل گیا تو پھر کیا بنے گا منڈیر باندھنا شروع کر دیا روکنا شروع کر دیا پانی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ منڈیر نہ باندھتی تو پوری نہر جاری ہو جاتی نہر وہ تو باندھ کر اس کو کنویں میں کرتی انہوں نے تو باندھ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ کہہ بھی رہی تھی کہ زم زم زم के مانا ٹھہرنے کے بھی ٹھہر جا رہے پانی ٹھہر جا کدھر جا رہا ہے ٹھہر جا باندھنا شروع کر دیا شاباش بھائی حاضر اچھا کیا باندھے وہ نہر جا رہی ہے اتنا پانی اتنا پانی کہ واجب الحادر قمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس میں ایک شخص گر گیا اندر مر گیا تو پانی جو نکالنا شروع کیا کہ سارا پانی نکالیں حکومت کی طاقتیں پانی کھینچ کھینچ کر تھک گئیں جب اندر معلوم کروایا تو جتنا باہر کھینچا جا رہا تھا اسے کئی گولوں پی اور ختم ہونے والا نہیں اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ پر یقین کامل ہو اور ان کا ایمان ہو کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پریشان نہیں کر سکتی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی یہ ایمان حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایسے مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایسی چیزیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان راسخ ایمان کامل عطا فرمائے اور اس کے اور جس زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کی صورت میں آب و فرمائے اور فلی و وبارک رس علی میں محمد قبارس کے محنہ